اندر ہمارے نو رکوع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آج دسواں رکوع کرنا ہے آپ اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے گا کہ خلاصہ کیا ہے بات کیا چل رہی ہے بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے حضرت موسل کا جو حضرت موسیٰ حضرت ہارن علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی لیکن فرعون نہ مانا سرکشی پر ڈٹا رہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا فرعن نے جب پیچھا کیا تو وہ غرق ہوا بحیرۂ کلزم کے اندر وہ غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر آگے نکل گئے اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام تھا کہ جس کیا کرتا تھا فرون جو تھا وہ ان لڑکوں کو, کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بچا لیا یہ ایک پوری وہ تھی اس میں بھی یہ بتایا جائے گا ٹھیک کہ آگے جس وقت وہ نکلے ہیں تو بنی اسرائیل کو جو آگے بسایا گیا وہ بھی کیا تھی ایسی جگہ تھی جو بسنے کے لائق جگہ تھی تو بنی اسرائیل کو ٹھہرایا گیا ایسی جگہ کے اوپر جو بسنے کے لائق تھی ٹھیک اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق, رزق بھی بھیجالیٰ نے تعالیٰ نے انعامات بہت تھے بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انعامات ہوئے لیکن پھر بھی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم رہی ہے کہ ہمیشہ اگر پہلا پارا بھی جن لوگوں نے پڑھا ترجمہ شروع میں بھی آپ دیکھیں تو وہ یہی ایک چیز آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو پارے آتی ہیں کہ جی بنی اسرائیل کی پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات دیے تھے یہ پھر بھی ایسی قوم ہے کہ ات کو یہ کچھ کرتے رہنا پھر بھی نہ ہیں پھر بھی نہ رہے یہ ساری چیزیں اس میں پوچھ چلیں گی ٹھیک ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ذرا بھی شک ہے تو تم لوگ جو اس سے پہلے لوگ تھے ان سے بھی پوچھ لوگ اس سے پہلے کہ آسمانی کتابیں نازل نہیں ہیں آسمانی ٹھیک ہے تو جب وہ نازل ہوتی رہی ہیں ایسے قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کو کہا جائے گا کہ بھی تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں آیات کا انکار کرنے سے ہوگا کیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ خسارے والوں میں سے ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ لوگ ایمان والے ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو کب تک نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو دیکھ نہ لیں ٹھیک ہے آگے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا شروع ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت یونس علیہ السلام موسل موسل نینوا ٹھیک ہے موسل جگہ وہاں پر رہا کرتے تھے نینوا جو کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ جس وقت میں جغرافیہ کی بحثوں پر آؤں گا پھر میں ادھر انشاءاللہ یہ بات کروں گا کیونکہ ادھر ابھی حزم علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے نہیں ہے آگے انشاءاللہ چل کے جس وقت وہ آئیں گے پھر اس وقت میں کچھ قصوں کو اکٹھا الادہ الادا بیان کر دوں گا کہ جو جو انبیاء کے قصے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر لیکن ابھی میں کتاب کو تھوڑا سا یعنی قرآن پاک کی جو تفصیل ہے اس کو تھوڑا سا ہم تیز سے رہے ہیں موسل جگہ تھی وہاں پر تھے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے قوم مشرک تھی بتوں کی پوجا کرنے والی تھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ ماننے کو تیار نہ ہوئی جب ماننے کو تیار نہ ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم مانو گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے بادل آئے کالے کالے بادل ہوئے سارا کچھ ہونے کے بعد جب دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام رات کے وقت ہی نکل گئے رات کے وقت ہی وہاں سے نکلے کہ اب تو قوم پر کل کو عذاب آنے والا ہے تو اس سے پہلے جو عذاب والی جگہ ہو وہاں سے بندے کو نکل جانا چاہیے حضرت یونس علیہ السلام یہی سمجھے کہ اب تو عذاب آ چکا ہے اور جب عذاب دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی جب عذاب دیکھ لیا تو اس قوم نے بھی جب عذاب کو دیکھ لے گی تو اس لیے وہ جب نکل گئے تو ابھی عذاب کی صرف نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں حقیقی عذاب نہیں آیا تھا عذاب کی صرف نشانیاں ظاہر ہوئی تھی دو ہیں لیکن ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ابھی عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی پور حقیقی عذاب نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے ٹھیک ہے تو جب نکل گئے وہاں سے تو یہ بعد میں کیا ہوا قوم نے جب صبح کے وقت حالات دیکھے اور حضرت یون صنے کو کی کوشش کی کیونکہ کہ کہ کہ کہاں ہے تو پتا چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو راتوں رات نکل گئے ہیں اب وہ سمجھ گئے کہ اب تو اللہ کا عذاب آیا ہی آیا تو سارے بھی اپنی عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو لے کر نکل گئے سہرا کی طرف اور جا کے اللہ تعالیٰ سے خوب آہ زاری کی خوب گڑ کے توبہ کی کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ ہم ہماری بخش کر دیجئے ہم جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی سے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جب توبہ قبول کر لی حضرت یونس السلام نکل چکے تھے علیہ السلام واپس نہیں آئے بستی کی طرف وہ چلے گئے کشتی میں بیٹھے جو کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی یعنی جو سمندر میں طوفان وغیرہ آیا کرتا ہے جب طوفان آیا تو جو ملح تھے جو اس کا اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہماری اس بھاگا ہوا غلام آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشتی جو ہے بھور میں پھنس گئی ہے تو نکالا گیا پرچیاں نکالی گئیں حزرین سلام کا نام نکلا اس طریقے سے کرتے کرتے حضرت حزی السلام نے یعنی ایک لمبا قصہ ہے جو آگے آنا ہے ان شاء اللہ لیکن حضرت سلام نے وہاں سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگا دی اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو کہا ٹھیک ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی مچھلی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ ویل مچھلی ویل مچھلی و اللہ علم کون سی مچھلی تھی وہ تو ہم نہیں اس کو کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جس طرح کہ ویل مچھلیاں بہت بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا اندھیروں کے اندر چالیس دن تک وہاں پر رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے وہ جو آئےت کریمہ کا عطۂ اللہ انتا سبحان کا انی گن تمہیں نظر علم یہ چالیس دنوں کے بعد مچھلی نے آ کے ان کو ساحل کے اوپر کر دیا, دیا, پھر اس طریقے سے دوبارہ وہ ہوئے پھر دوبارہ جانا ہوا اپنی قوم کے اندر گئے قوم نے دوبارہ بڑے استقبال کیا تو یہ سارا کا سارا ایک قصہ ہے جو اس میں تھوڑا بہت صرف یہاں پہ ایک اس کا ٹچ دیا جائے گا اور وہ یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بھی قوم عذاب کو دیکھ لیتی ہے تو پھر اس کو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی نفع نہیں پہنچایا کرتی توبہ جیسے کہ فرون کا پیچھے ذکر ہوا فرون نے جس وقت عذاب کو دیکھ لیا جب دیکھ لیا موت سامنے آ اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لے آیا تو اب اس کا نفع نہیں تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا عذاب کو تو ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ابھی عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے حقیقی عذاب نہیں آیا تھا ایک تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ تو یہی ہے کہ جس وقت عذاب آ جایا کرتا ہے اس کے بعد کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی لیکن جو یونس تھی اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رعایت تھی کہ عذاب آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دے دی ان کو رعایت دے دی تو یہ ایک تفسیر اس کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس کو چاہیں کیونکہ ہم تو کچھ نہیں بول سکتے ان کے بارے میں ایک کے ساتھ یہ کیوں دوسروں کے ساتھ ایسا ٹھیک ہے وہ مالک ہیں وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ چیز ہوتی ٹھیک ہے پورا کا پورا یہ بتایا جائے گا پھر یہاں چاہیں تو تمام کی تمام دنیا بھی ایمان لا سکتی ہے اللہ چاہیں تو اللہ کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ جو اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے جو اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے لیکن اختیار دیا گیا ورنہ اللہ اگر چاہتے تو سب کے سب زبردستی کر لیتے جیسے کہ ساری کے ساری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور ذرا بھی ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتی تو اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ امتحان نہ رہتا وہ امتحان نہ رہتا اس لیے اس امتحان کو رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور جو بھی ایمان آیا کرتا ہے ایمان والوں کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو اگر ایمان کی توفیق ہو گئی ہے تو اس کے اوپر اکڑنا کرنا اس کے اوپر اکڑنا کرنا کہ جی ہم تو ایمان لے آئے یا اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا نہ سمجھنے لکھ پڑنا یہ یاد رکھنا کہ ایمان کی توفیق بھی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر خاص عنایت ہوئی ہے اللہ کی اجازت سے ایسا ہوا تو اس پہ شکر کرنا نہ کہ اکڑ اختیار کرنا تو یہ بھی ایک کیا جائے گا ٹھیک ہے پھر وہی ایک اور کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو آسمانوں کو زمین کو آس پاس دیکھو تو صحیح تم ان چیزوں میں غور کرو گے تو تمہاری خود بخود ایک ذات کی طرف تمہارا جائے گی نظر جائے گی کہ کون ہے اس نظام کو چلانے والے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری کائنات کی نشانیاں جو ہیں یہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں انسان کو یہ جو ہے یہ پورا کا پورا ہوگا اور یہ اس میں تو اب آ جائیں ترجمے کی طرف ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر آگے جی نائنٹی تھری نمبر آیت ہے سٹارٹ ہونے لگی رب الم الرحیح رحمان رحیم بہ کا مطلب پہلے بھی پیچھے ہو گئے کا میں نے لفظ پیچھے ذکر کیا تھا نا یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیا تھا ٹھیک ہے تو بہ مطلب یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم نے بسایا بوانا ठीक है? है ना یہ भी पढ़ते ना, वो ना हो ये क्या ہے یہ جمع متکل کا سیگا ہے جمع متکل کا سیگا نہ آخر میں آ رہی ہے زمیر تو اس سے آپ پہچانیے سرف والے ساتھی جو سرف نہیں بھی پڑتے نا وہ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا باتیں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سیگا فلاں آ گیا ٹھیک ہے اس پہ کوئی بات نہیں تو تھوڑی بہت سرف وغیرہ بھی سیکھیں لیکن وہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے ببوانہ کون जाएगा آ جائے گا جمع متکل کا سیگا آ جائے گا اور وہی والی بات کی جمع متکل کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو تعظیمن ٹھیک ہے مبوا سدکن مبوا سدکن یہ بھی کیا ہوگا یہ وباؤں سے جو ہے ضرف کا سیگا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ زرف کا ہے یک کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا یکی بینہم ان کے درمیان ٹھیک ہے یک کا مطلب اختلاف کرنے سے دیکھیے ذرا اس کو ولاقت بغانا بنی اسرائیلا اور ہم نے بن بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا کو وہ کیا تھی مب کن مب واسد جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی مبو آصد جو صحیح معنی میں یعنی اچھی جگہ ہم نے ان کو بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی وہ رزق نہ ہوں مینت کو یہ بات اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا وار زخ نہ ہو پہ یہ بات اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا فمخ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اختلاف نہ کیا حتم العل یہاں تک ٹھیک ہے نا اختلاف نہیں کیا تھا جہاں جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا انہوں نے اس وقت تک اس میں اختلاف نہیں کیا اصل میں اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ کیا تھا اس بارے میں بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل شروع میں تو جو حق عقیدہ تھا اس کے مطابق رہے تھے جو حق عقیدہ تھا یعنی جو دین حق اس کو کہتے ہیں اس کے مطابق ہی رہے ٹھیک ہے پھر کیانجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی مانتے تھے ٹھیک ہے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا ٹھیک ہے اب جب ساری کی ساری یہ نشانیاں بھی بتائی گئی تھی مانتے بھی تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے جب آگے نشانیاں بھی موجود تھیں کیا کرنے لگے اس کو انکار کرنے لگے ان نشانیوں کا ٹھیک ہے اب آسمانی کتابوں میں مسکور نشانیوں کے ذریعے جب ان کو علم بھی آ گیا ٹھیک ہے اور پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اختلاف کرنا شروع کر دیا پتا بھی ہے علم بھی ہے علم ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی ایسے جانتے تھے اور پکا ان کو یقین تھا یہی یہ نبی و آخری ہے اور مشرقین سے جس وقت کچھ گڑبڑ ہوا مشرقین کے ساتھ بھی یا ایک دوسرے کفار کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ بھائی ابھی نبی آخر زمان زبان آئیں گے پھر تم دیکھو ہم تم ایسا حشر کیا کریں گے لیکن جس وقت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس وقت انکار کرنا شروع کرتے منظر میں ترجیح دوبارہ دیکھیے فمخ لفو انہوں نے اختلاف نہ کیا حتا جب تک کہ ان کے پاس علم, علم یہاں تک ان کے پاس علم آ گیا یعنی علم آ گیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہو گیا اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا انبا کا یخوی بئی نہم یوم یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار یکوی بین کہ ان کے درمیان یکزی بئی نہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یو مل قیامت کے دن فی ہے یکون جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی فی ماں قانو فی جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا تو یہ پورا تو پورا اب آگے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے بظاہر لیکن قوم یعنی پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے بظاہر حضور صلہ و سلم کو ہے لیکن فعین کن تفیع کن تفیع شکین مماح کا پھر اے پیغمبر اگر بفرز محال اگر بفرز محال تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہے فعین کن تفیع شکن اگر بفرزے محال تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہے مما مم اس میں انزل نا کا کہ جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری تمہارے پاس تمہارے اوپر فص تو نا تم سوال کرو ان لوگوں سے یکراون الکتاب من قبل کا جو تلاوت کرتے ہیں یقیرات کرتے ہیں کتاب کی من قبل کا تم سے پہلے یعنی جو تم سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھ کتاب پڑھتے ہیں نا ان سے سوال کر لو ان سے سوال کر لو لقت جا عقل حق میں ربی كا يقين ركھو تمہارے پاس تمہارے پروتيگار کی طرف سے حكى آي لكت جا عقل حق ميں روبى كا تمہارے پاس تمہارے پروتيگار کی طرف سے حق آیا ہے آيں تكن من المترين لہٰذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا فلا تکون انا تم نہ ہونا من المترین شک کرنے والوں میں سے کبھی بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ہمارا تو ایمان ہے حضر کو شک ہو ہی نہیں سکتا کیا بتایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو کہا جا رہا ہے جتنے بھی چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو امت دعوت جن کو دعوت دینی ہے کفار اور امت ایجابت جو ایمان لا چکے ہیں ٹھیک ہے تو کسی کوئی بھی اس میں شک نہ کرے پہلی کتابوں کو دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں موجود ہیں نبی آخر زمان کی پوری کی پوری علامتیں جو پہلے پڑھتے رہے ان کو بھی معلوم تھا ساری کی ساری علامتیں موجود تھیں تو اس میں تو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں بالکل ٹھیک ہے ولا تک من اللزی نہ بلا تکنا پھر ہرگیز نہ ہونا ٹھیک ہے نہ ہونا منل لگین ان لوگوں میں سے قرض بھی آ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا پتکو من منل ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں میں سے کبھی نہ ہونا ورنہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ان نل حقت علیہ کلیم تو اب بکالا ان نل بے شک اللہ جن لوگوں کے بارے میں حقت علیہم کلی مت ربی کا رب جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے حقت علیہ ان کے بارے میں طے ہو چکی ہے کلی مت تمہارے پروردگار کی بات ٹھیک ہے کیا بات لمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں طے کر دیا ہے وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارے میں بات طے کر دی ہے تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ولو جا اتھم کلو آ یاتی علیم کیا کب ہوتے ہیں یو مان وغیرہ اگرچہ جا کلو آیاتی ان کے پاس ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے جا تم کل آیاتی ہر قسم کی نشانی بھی ان کے سامنے آ جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یعنی ایمان لائیں گے کب لائیں گے دردناک عذاب جب سامنے آئے گا نا تو پھر ایمان لائیں گے دیکھیں نا فرون جیسا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں ٹھیک ہے نا باقی چھوٹے چھوٹے سے معبود ہیں میں بڑا معبود نا باللہ ٹھیک ہے تو وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا تھا تو جب موت نے پکڑا نا تو اس وقت فوراً اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے خود بخود توحید کا اقرار کر رہا ہے تو ایسے ہی یہ لوگ بھی کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ نہ لیں تو یہ تو ساری بات ہو چکی تھی آگے دیکھیے پھر حضرت السلام کا قصہ شروع ہونے لگا وہ کیا فل کریا تم فلولا کانت کریا کہتے ہیں بستی کو ٹھیک ہے کریا کیسے کہتے ہیں بستی کو آمنت سے مراد کیا ایمان لانے والی یعنی یہ واحد مونس کا سیگا ہے ٹھیک ہے واحد مونس کا سیکھا کریا بستی کو کہتے ہیں آمنت ٹھیک ہے کشف نام کا مطلب ہوتا ہے کہ دور کرنا ٹھیک ہے نا دور کرنا کشفنا کا مطلب کھول دینا کشف, کشف جیسے آپ سن لفظ کشف, کشف ہو گیا جی. بزرگ کشف ہوتا ہے کیا مطلب کہ ان کے وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کشفنا سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کھول دیا یعنی ہٹا دیا متنااہم متناہ اس سے کیا مطلب تو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لطف اٹھانا ٹھیک ہے نا متانا سے مراد ہے کہ لطف اٹھانا یا تمتو نفع اٹھانا ٹھیک ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا حجے تمتو ٹھیک ہے حج حج کے اندر بھی ہوتا ہے حج کج تمتو ہوا کرتا ہے تمتو وہ حج ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے عمرہ بھی آپ کرتے ہیں اور آپ حج بھی کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں تو کچھ دن آپ نفع اٹھاتے ہیں احرام کی پابنی آپ سے اٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے اس کا کہتے ہیں حج تمتو یہ ایک لفظ اس سے ملتا جلتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ بھی الفاظ سا سا پتا چلتے رہنے چاہیے تو مت تو نفا ٹھیک ہے تو مت تانا وہی والا جو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا اب یہ دیکھیے اس کو بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی فلولا کیوں نہ ہوئی کانت نت کر کہ ایسی بستی کیوں نہ ہوئی آمنت کے جو کے ایمان لے آتی فنافا ایمان کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا کوئی اس کو فائدہ پہنچا مطلب ہے نا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ اس کے ایمان نے اس کو فائدہ پہنچایا ہو عذاب دیکھ, دیکھ لینے کے بعد عذاب جب دیکھ لیا تو بس ایمان بند ہو گیا یعنی ایمان نہیں لا سکتے اللہ کو مونسا البتہ صرف یونس کی قوم مگر صرف حضرت یونس اسلام کی قوم نے عذاب کو دیکھنے کے باوجود جب توبہ کی تو ان کو کیا ہوا ان کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا لما منو جب وہ ایمان لے آئے لما منو جب وہ ایمان لے آئے کشفنا انہم عذاب الزیے فی الحیات دنیا تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا کشفنا اٹھا لیا انہم ان سے عذاب الخذیے کس کا رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وہ مت نا اور متانہم مت الہین اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا مت تانہ اور ان کو جمع متکل کا سیکھا مت تانا کہ ان کو زندگی کا یعنی زندگی کا لطف اٹھانے کا ان کو موقع دیا اس کے بعد زندہ رہے تھے بعد میں بھی علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور یہ زندہ رہے اور انہوں نے ایمان لے آئے تھے یہ قوم تو سوائے حضیر علیہ السلام کی قوم کے باقی کسی کو بھی عذاب دیکھنے کے بعد کسی بستی کو بھی اس ان کے ایمان نے فائدہ نہیں پہنچایا سوائے حضرت علیہ السلام کے وہ میں نے آپ کے سامنے دو تفسیریں رکھ دی تھی بس وہ تفسیر کر لیجئے کہ ابھی پوری طور پہ عذاب آیا نہیں تھا صرف عذاب کی نشانیاں ہی تھیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا آدمی کو ٹھیک ہے ولو شاہ اور ولو شاہ ربو اور اگر تمہارا اللہ یعنی اگر تمہارا پرور دگار چاہتا لن فل ار کل جمیا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے لا تو ایمان لے آتے منفل ارے جو کچھ زمین میں کل تمام کے تمام جمیا جمیا کا مطلب ہی کیا ہے تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے جمین کل بھی ایک ساتھی نے پوچھا اجراق کے اندر یہ حال واقع ہوتا ہے میں اس وقت میں نے بتایا تھا طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس وقت بھی بالکل کام نہیں کر رہا تو میں اس وقت بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ کے بتا دوں گا جمین مجھتا کے معنی میں ہو کر مجھ اس میں فائل کے معنی میں ہو کر حال واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے جمین رضا ترکیب میں ایسا ہی ہوتا ہے جمین مجتمینا کے معنی میں مشتمین اجتماع اجتم اجتماع فو ٹھیک ہے تو مجتمینا کے معنی میں ہو کر حالوا کیا ہوتا ہے ترکیب کے اندر ٹھیک ہے تو کل بھی وہ بتایا تھا جن ساتھیوں کل میں نے وہی وہ کر رہا تھا تو وہ ان کو بھی بتا دیجیے گا ٹھیک ہے جمین حالوا کیا ہوتا ہے مجتمینا کے معنی میں ولو شاہ اور اگر اللہ چاہتا لا تو ایمان لے آتے منفی عرض جو بھی ہے زمین میں کون منفل لوہم یعنی تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے ٹھیک ہے افا انتا ٹکر ہن ناسا حتہ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے افا انتا کیا تم ٹکر ناسا کہ تم زبردستی کرو گے لوگوں پر حتہ کہ تاکہ وہ سب مومن بن جائیں تو تاکہ تم مومن بن جائیں یعنی تم نہیں کر سکتے ہو زبردستی کسی کو ایمان نہیں لا سکتے ہو تمہارا کام ہے سمجھانا یعنی ہر ایک کا کام یہ ہے سمجھانا ہمارے ذمے زبردستی کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام زبردستی سے پھیلا ہے غلط بالکل غلط تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلام ٹھیک ہے اسلام نے ٹھیک ہے جہاد ہوا ہے لیکن اسلام پھیلایا مسلمانوں کے اخلاق سے اور مسلمانوں نے جس طریقے سے کام کیا لوگ وہ آئے ٹھیک ہے یہ کفار وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ زبردستی مسلمان کر دیا کرتے تھے زبردستی مسلمان کرنا مار دیتے تھے نہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو کہا تھا دے دو ٹھیک ہے ہم تمہیں ٹھیک ہے جہاد ہوتا رہا جہاد کی ضرورت قیامت تک ہوتا رہے گا یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بھی نہ کہیں کہ جی اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے جہاد کی ضرورت نہیں ہے بس نہ کیا تک جہاد رہے گا یاد رکھیں ٹھیک ہے تو قیامت تک جہاد رہنا ہے اور وہ رہے گا اور اس کے اسلام جو پھیلا ہے مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا جا رہا ہے فانتا تکرناسا کیا تم لوگوں پہ زبردستی کرو گے حت تک یقین مومنی تک کہ وہ تمام کے سب مومن بن جائیں ایسا نہیں ہوگا آپ, آپ کا کام ہے سمجھائیں لوگ مانیں گے جو شریف لوگ ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا جو شریف ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی شرارتیں چھوڑ دیں بِإِذْنِ نفسن اللہ كَانَ لِنَفْسٍ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انتمنا اللہ بزن اللہ کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے یہ انہیں کہا تھا نا خلاصے نے کیا بات کی تھی کبھی اپنے ایمان کے اوپر اکڑ نہ ہو اللہ کا شکر ہو ہمارا کمال نہیں تھا اللہ نے ہم ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ ہمیں مومن گھرانوں میں پیدا کر دیا یا ایمان کی توفیق دے دی وماں کان لِنَفْسٍ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان پمنا اللہ بھی اللہ, کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے مب الرس الدین اللہ یا کلون ویج الرسا عَلُ اللہ لا یا اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے ویج الرسا اللہ مسلط کر دیتا ہے رسا گندگی اللہ ان لوگوں پر لا یا جو عقل سے کام نہیں لیتے اپنی عقل سے کام نہیں لیتے خود ایمان سے بھاگتے ہیں پھر اللہ کیا کر دیتا ہے ان کے اوپر اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے گندگی کو خود اپنے ان کے اعمال کی وجہ سے قلنزورو قلنزورو اے پیغمبر ان سے کہو ان یعنی یہ تھا ضرور جب ملا تو پھر ہو ان سے کہو یعنی اے پیغمبر ان سے کہو ذرا نظر مازا توہراؤ سما کہ آسمانوں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں مازا کہ کیا فص سما وات آسمانوں میں ول اور زمین میں وما تل آیا نظر ان کو ٹھیک ہے توہنی کا مطلب ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تونی کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی اسے نا استغنا جیسا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استغنا ٹھیک ہے غنی لفظ کا غنی یہ سارے لفظ میں نے کہا نا مادے کو آپ پہچانیں گے نا تو لفظ جتنے مختلف باب بھی ہوتے رہیں گے آپ کو فوراً سمجھ آنا چاہیے غنی کا جس لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ باب مختلف ہوتے جاتے ہیں لیکن مادہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ متایا یہاں پہ یہ جائے گا جو لوگ ایمان لانا نہیں ہے نا تو یہ جتنی بھی قرآن آسمانوں اور زمین کے اندر جو آیات ہیں اور یہ جو نصیحتیں ہیں ٹھیک ہے نظیر کیا ہوتا ہے نذیر ڈرانے والا ٹھیک ہے نا نظر سے مراد کیا ہوگا کہ یہ جو آگاہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی ترجمہ دیکھیے وما کل آپ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کلین ضرور کہ تم ذرا نظر ڈراؤ ماں سا سماوات ورس کے آسمانوں اور زمین میں کیا چیزیں ہیں مل آیا تو وہ نظر لیکن جن لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے نشانیاں الیا سے نظر اور آگاہ کرنے والے نظر سے مراد ہے آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو یہ نشانیاں بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گی و نظر اور جو پیغمبر نذیر کسے کہتے ہیں نظیر درانے والا تو پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال نظیر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نظیر کا نام حضور کا بھی نام نظیر ٹھیک ہے پیغمبروں کے لیے بھی نظیر تو یہ کیا آتی ہے جمع آتی ہے ٹھیک ہے جمع نظیر کی جمع کیا آتی ہے نظر تو آگاہ کرنے والے پیغمبر اور یہ نشانیاں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی فہلیان تزیرون اللہ فہلی جان بھلا بتاؤن تز رونا کا مطلب ہے کہ کیا, کہ, یہ کیا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مثل ایام خلو من قبل بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں دیکھے یعنی فہل کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ مگر مثل ایام لذینا مسل ایام ان لوگوں کی طرح یعنی ان دنوں کی طرح ایام الزینہ ان لوگوں کے دنوں کی طرح خلو من قبل جو ان سے پہلے گزر چکے یعنی جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آ چکا تو کیا یہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے فہل جان بھلا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی ایمان لانے میں اللہ مسل یوم خلو من قبل جیسے ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے جو دیکھا تھا اس طرح کل آپ کہہ دو فنتظرو اچھا تم انتظار کرو ان نی کو من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں تم عذاب کا انتظار کر رہے نا تو میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر تم ایمان نہیں لاتے نا پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم لوگوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا سما نجی ٹھیک ہے سمان رسولنا ولدین کا سمان پھر جب عذاب یعنی آ جاتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں نتیجی رسولنا تو ہم بچا لیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم نجات دے دیتے ہیں کز کا حق علینا نلئینہ کا اسی طرح حق کا ننجل نن اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام مومنوں کو بھی نجات دیں گے کزال کا اسی طرح حق کا یہ بات ہمارے ذمے ہے ننجل ضلع کہ ہم مومنین کو بچائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی ہم مومنگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے تو جو مومن ہوں گے ان کی بخشش ہو جائے گی اور یہ اس کے اندر ہے یہ آخری آیت تھی اس کو میں دوبارہ کال کرا دوں گا ٹائم تھوڑا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اس وجہ سے میں جلدی کیا آدھے گھنٹے میں ہم نے کرنا تھا ٹھیک ہے اس سے جلدی جلدی میں نے وہ تھا کہ ایک رکو ہو جائے تو آج ایک رکو ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کلاس ایک منٹ میں ہونا کلاس جوائن کیا بغیر اجازت کے تو آپ مجھے انفارم کرنے مجھے فارم فل کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیے ہماری ایک ساتھی نے پوچھا کہ جی اجرا کی کلاس وغیرہ کے حوالے سے کیا فارم ہے کیا فیس ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو بھی وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی نہ کوئی فیس ہوتی ہے فارم آپ یوں کریں کہ اگر آپ نے وہ کرنا ہی ہے دراسات دینیا کرنا چاہتے ہیں تو دراسات دینیا کے لیے القدر ویب سائٹ ہے القدر یا ادھر یہاں پہ نا نور ایمان بھائی یا کوئی ایک وہ ویب سائٹ کا جو ہے وہ پیش کر دیجئے گا تاکہ جو ساتھی اس سائڈ پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں وہاں پر رجسٹر کروا لیں فیس وغیرہ ہماری کوئی نہیں ہوتی ہے فیس کوئی نہیں ہے سر کی یا ادرا کی کلاس وغیرہ ٹھیک ہے فیس کچھ بھی نہیں ہے باقی جو ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمی یعن تاکید تاکید کیوں نہیں تاکید وہ نہیں ہے تاکیب کے کچھ الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جمین کا بھی ایک پوچھیں ساتھی ٹھیک ہے یہ میں انشاءاللہ کراؤں گا آپ کو جمین کے بارے میں جمین کیا بنتا ہے کچھ تراکیب کے الفاظ آپ کو بتاؤں گا جو تراکیب میں ہمیشہ کیا آتے ہیں جیسے کہ وحدہو کا لفظ آتا ہے وحدہو کا لفظ واہ کا لفظ ہمیشہ حال بنتا ہے من کے اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر ٹھیک ہے سبحانہ کا لفظ آئے گا سبحانہ کا لفظ آپ قرآن پاک میں تو آنکھیں بند کر کے میں لفظ کرتا ہوں آنکھیں بند کر کے سبحانہ کا لفظ آئے تو اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے نا سب باہ تو سبانا یعنی سب باہ تو سبحانا ٹھیک ہے تو یہ سبحانہ کا لفظ کیا بنتا ہے مفول مطلق بنا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ تراکیب کچھ کرواؤں گا آپ کو کہ یہ جو ہے نا جو اجرا کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہوں گی یہ ٹھیک ہے ان پریشان نہ ہو ساتھی انشاءاللہ وہ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ جتنی بھی ہوگی باقی ساتھی بھی کوشش کریں سرف کی کلاس ضرور پڑھیں آپ لوگ سرف کی کلاس ہو ہوگی اور ترجمے میں بھی جو بات نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کریں آج میں تھوڑا سا آخر میں تیز ہوں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا تیز ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے तो ٹھیک ہے آپ سر کی کلاس میں آتے رہیں سرخ میں آتے رہیں ٹھیک ہے سر میں آتے رہیں جو بھی ہوئے اور سرف میں آپ کو پہلے بتا دی ہے یاد رکھے کہ سر سرف کے اندر ٹھیک ہے تیز تو نہیں تھا آخر میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا تیز کیا ہے اس وجہ سے ذرا میں ساتھیوں کو اس وجہ میں جواب دے رہا ہوں کہ صرف کی کلاس میں ضرور رائے کریں سارے ساتھی چاہے آپ جو مرضی پہلے پڑا ہوا ہے آپ سمجھنے میں سیگا پکڑ بھی سکتا ہوں جس کا بھی ہے لیکن سر میں آپ آئیں گے ان آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ آپ دیکھیں میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اس کے اندر وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جو میں نے اساتذہ سیکھی تھی کچھ اس کی ٹپس ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے سیگے کے اندر اور کس طریقے سے وہ بنتی ہیں تعلیات کیسے کی جاتی ہیں خاص طور پہ ان جب ناقص کے سیگے گے پھر آپ کو ان شاء کہ ناقص جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے وہ ان مجھے یہ نہیں دیکھنا میرا تو کوئی وہ نہیں ہے مجھے ساتھ ایسے اللہ کے فضل سے مل گئے تھے جو اپنے اس کے صرف کے ماہر ترین استاد ہیں ماہر ترین لوگوں میں سے ایک مولانا حسن صاحب لاہور کے اندر مولانا حسن صاحب امام الصرف ون ناہب کے نام سے مشہور ہیں لاہور کے اندر امام الصرف ون ناہب ان سے پڑھا اور مانکوڑ کے استاد مناشر شاہ صاحب تو یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے ان میں سے رے مناشر شاہ صاحب کو تو انتقال ہو چکا ہے لیکن تو ان کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے تھوڑی بہت شکر ہے کہ صرف کے اندر کچھ ایسی چیزیں حاصل ہو گئیں لیکن اللہ کی توفیق سے ہوا میرے ساتھ کی دعائیں تھیں ٹھیک ہے جی